نہج البلاغا کا خطبہ نمبر ایک سو چوبیس جب مال کی تقسیم میں حضرت علی کے برابری و مساوات کا اصول برتنے پر کچھ لوگ بگڑ اٹھے تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم مجھ پر یہ عمر عائد کرنا چاہتے ہو کہ میں جن لوگوں کا حاکم ہوں ان پر ظلم و زیادتی کر کے کچھ لوگوں کی امداد حاصل کروں تو خدا کی قسم جب تک دنیا کا قصہ چلتا رہے گا اور کچھ ستارے دوسرے ستاروں کی طرف جھکتے رہیں گے میں اس چیز کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا اگر یہ خود میرا مال ہوتا جب بھی میں اسے سب میں برابر تقسیم کرتا چہ کہ یہ مال اللہ کا مال ہے دیکھو بغیر کسی حق کے داد و دہشت کرنا بے اعتدالی اور فضول خرچی ہے اور یہ اپنے مرتکب کو دنیا میں بلند کر دیتی ہے لیکن آخرت میں پست کرتی ہے اور لوگوں کے اندر عزت میں اضافہ کرتی ہے مگر اللہ کے نزدیک زلیل کرتی ہے جو شخص بھی مال کو بغیر استحقاق کے یا نا اہل افراد کو دے گا اللہ اسے ان کے شکریہ سے محروم ہی رکھے گا اور ان کی دوستی و محبت بھی دوسروں ہی کے حصے میں جائے گی اور اگر کسی دن اس کے پیر پھسل جائیں یعنی فقر و تنگ دستی اسے گھیر لے اور ان کی امداد کا محتاج ہو جائے تو وہ اس کے لیے بہت ہی برے ساتھی اور کمینے دوست ثابت ہوں گے